مستكبرت و تم نے تکبر کیا ان الله یقینا الله تعالى لا يهدي القوم الظالمين نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو وقال الذين كفروا و کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ال الذين उन लोगों के लिए आह्वान जो ईमान लाए لو کان خیرن اگر ہوتا اگر ہوتی بھلائی اگر ہوتا خیر ما تبقون نا و تم قتل جاتے ہم کے انہی کی طرف وہ اد لم یستدوا اور جب وہ نہیں انہوں نے ہدایت پائی